وہ کالا موسا یا قوم اب انہوں نے ان سے جو بھی ایمان لے آئے تھے ان پر کہا ان سے کہا کالا یا موسا قوم ان کن تم آمن تم باللہ اب اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو فالح تو تو اب اللہ پر توقل بھی کرو ان کن تم مسلمین اگر تم واقع تن فرما بردار ہو گئے ہو فکل اللّہ توکل تو انہوں نے کہا آپ اللہ پر تبکل کرتے ہیں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں ربنا اللہ تجالنا فطنت القومی ظالمین اے اللہ تو ہمیں ان ظالموں کے لیے تختہ مشک نہ بنا دے اے اللہ ایسا نہ ہو کہ تو ہمارے ذریعے سے ان کو آزمائے یعنی یہ کہ جیسے کہ ابو جہل ستا رہا تھا ابو جہل کی آزمائش ہو رہی تھی لیکن تخت مشق حضرت یاسر حضرت سمیہ بن رضی اللہ تعالیٰ نما تو اے اللہ ہم پر ان کا زور نہ آزما یعنی ہمیں تختہ نہ بنا دے وہ نجنا کا بدل قابل اور ہمیں اپنی خاص رحمت سے ان کافروں کی قوم سے نجات عطا فرما وہ عواہدہ موسا واقعی ہے اور ہم نے وحی کر دی موسا کو اور ان کے بھائی کو ہارون کو انتبہ قوم کما بے مصر بے مصروتن کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر معین کر لو ان گھروں کے اندر جمع ہو کر اللہ کی یاد کیا کرو جیسے کہ دار ارکم جو ہے مکہ مکرمہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک مقرر کر لیا تھا وہیں پر آپ کے سہتے تھے کوئی آتا تھا تو وہیں پر ملاقات ہوتی تھی تب قوم کما بہ مصر بجوتاً کہ تم کوئی معین کر لو مصر میں کچھ گھر وجہ بجو تک قبلتا اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنے گھر بناؤ ہی قبلہ رخ اس لیے کہ مسجدیں تو بنا نہیں سکتے اور وہ معاملہ جو ہے فرعون کے خوف سے تو یہ کہ گھر اپنے قبلہ رخ بناؤ تاکہ وہاں تم نمازیں پڑھا کرو اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبلہ ان کا بھی تھا کوئی جبکہ ابھی بیت المقدس تو بنا ہی نہیں ہے وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسا سے کم سے کم ایک ہزار سال بعد آئیں گے اور پھر وہ جو ہے بیت المقدس ہوگا اور یعنی بنے گا اور حیکل سلیمانی بنے گی لہذا قبلہ اس وقت کا قبلہ کس کا تھا کون سا تھا یہی بیت اللہ قبلہ تھا ان کے جو وہ خیمے ہوتے تھے قربانگاہ کے خیمے ان کے بارے میں تفاصیل آتی ہے تورات کے اندر کہ وہ ایسے نصب کیے جاتے تھے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ قربانی پیش کرتا تھا تو اس کا رخ جو ہے سیدھا کعبے کی طرف ہوتا تھا تو وجہ تن اپنے گھر جو ہے قبلہ روح بناؤ وہ عقیم الصلاۃ و بشر نماز قائم رکھو اور اہل ایمان کو بشارت دو وہ کالا موسا ربنا امن کا آتے تو پھر اونب و ملاح زینتن فر دنیا اور موسا نے ارس کیا پرور تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو زینت چمک دمک عطا کر دی ہے اور اموال عطا کر دی ہے دنیا کی زندگی میں رب بنا لے یو ان سبھی پروردگار پر اس لیے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے تیرے راستے سے ان کے پاس زور ہے اقتدار ہے اختیار ہے دولت ہے چمک دمک ہے اب ظاہر بات ہے کہ عام لوگ ادھر ہی متوجہ ہوتے ہیں انہی چیزوں سے اثر قبول کرتے ہیں تو نے دے رکھا ہے تیرا ہی اختیار ہے دینے والا تو تو ہی ہے تو کیا تو نے یہ سب کچھ اس لیے دیا ہے کہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرے ربان علیہ ید الکھ رب الت مس علام اے اب ان کے اموال مٹا دے وشد اللہ قلوب ان کے دلوں کے اوپر گرہ لگا دے سختی پیدا کر دے فلاں یو مین رب العضابل علیم کہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ کھلم کھلا دیکھ نہ لے عذاب علیم کو اس کا مطلب کیا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ نبی کہے کہ یہ ایمان لے آئیں یہ ایک آخری وقت ہوتا ہے جبکہ اتنا بیزار ہو چکا ہو نبی اور جبکہ اس قدر شریف جو ہے دشمنی کی ہو کفار نے اہل ایمان کے ساتھ ستایا ہو بری طریقے سے کہ پھر ایک وقت آ وہ کہتے ہیں کہ پروردگار اب اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کے سارے گناہ مواف ہو گئے ایمان کا مطلب تو یہ ہے کہ سارا کیا دھراب تک جو کچھ تھا انہوں نے وہ سب ان کو معاف ہو جائے گا کوئی پکڑ نہیں ہوگی تو پروردگار اب یہ جس حد کو پہنچ گئے ہیں ان کے دلوں کو سخت کر دے یعنی ان کے دلوں پر مہر کر دے اب یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب اوریاں طور پر ان کے سامنے نہ آ جائے جب عذاب آ جائے گا پھر ایمان لانے کا فائدہ کوئی نہیں اس کے بعد تو جو ہے وہ ایمان محتبر نہیں ہے اللہ کے یہاں وسد اللہ قروب فلائی حتیہ یعب الضاب ال کالقد عجیبت دعوت و کما فسطیما ولا سبیلور اللہ تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے تم دونوں کی دعا ہم نے قبول کر لی قد عجیبت قبول کر لی گئی مزدور کر لی گئی دعا, دعا دعوت تم دونوں کی دعا پھستکیما اور تم بھی قائم رہنا ایسا نہ ہو کہ وقت آنے پر تمہارا دل پسیت جائے کہ اللہ اب ان کو معاف فرما دے تم بھی قائم رہنا ولابان سب اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی حرج نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے وہ جاوز نہ بھی اور پھر ہم نے بنی اسرائیل کو پار اتار دیا سمندر کے یا دریا کے فاطبہ ہوں فرعون و ہوں تو پھر ان کے پیچھے آئے فرعون اور اس کے لشکر بھی بغیم و ادوا بغ... شرارت کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ حتیٰ ادرک غرق یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے لگا پالیا اسے غرقنے یعنی فرعون جو ہے غرق ہونے لگا کالامن تو انہو لا الہ آملت بنو اسرائیل ان نے کہا میں ایمان لایا اس پر کہ کوئی خدا نہیں ہے کوئی لاہ نہیں ہے سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں وہ ان من المسلم اور میں اس کے فرما برداروں میں سے ہوں آل آن کیا اب اب ایمان لا رہے ہو وقد قدر آسائی کا قبل اس سے پہلے تم نافرمانی کرتا رہا و کن المسدین اور تو نہایت فساد کرنے والوں میں سے تھا پل یوم انجی کا بھی بدن ایک تو اب آج ہم تمہارے بدن کو نجات دے دیں گے یہ گلے سڑے گا نہیں محفوظ رہے گا یہ تکول لمن خلفک آیا تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی بنا رہے اس کی فروئن کی لاش جو ہے مل گئی تھی صرف یہ کہ ناک پر سے کہیں سے کسی مچھلی نے کچھ کاٹا تھا وہ صرف باقی یہ کہ پوری فروئن کی وہ لاش جو ہے محفوظ برکتے رہتے ہیں بنی اسرائیل اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت ہی عمدہ جگہ فراہم کر دی وہ لذت نہ ہوں تو یہ بات اور روزی دی بہت ہی اچھی پاکیدہ چیزوں کی مختلف تو انہوں نے نہیں اختلاف کیا العلم تک کی علم ان کے پاس آ گیا ان نہ رب کا یکزی میں یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے جن فی ماں قانوفی اختلف جن چیزوں میں کہ وہ اختلاف کرتے رہے تھے پھر کن تفیشت کی مما انض پھر اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں کہ جو آپ پر نادر کی ہے ہم نے بظاہر خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور کے لیے کوئی امکان نہیں کہ آپ کو کوئی شک ہوتا یہ بظاہر خطاب حضور سے ہے لیکن یہ حقیقت خطاب ہو رہا ہے اہل بکا سے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو محمد پر نادر ہوئی لیکن یہ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن سے کوئی بات کہنی ہوتی ہے اس سے اس قدر نفرت ہو چکی ہو کہ مراج راست انہیں خطاب کرنا بھی انسان کو پسند نہ ہو تو پھر وہ کسی اور کو خطاب کر کے وہ بات کہتا ہے جو سنانی کسی اور کو ہوتی ہے اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں کہ جو ہم نے اپنے اس بندے محمد پر نازوی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم فص علی نظیر کتاب بلقبل تو پھر پوچھنی ہے ان لوگوں سے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی آپ سے پہلے نقر جات الحق و رب اے نبی آپ کے پاس حق آیا ہے آپ کے رب کی طرف سے فلا تکونن من الممترین تو ہرگز نہ ہو جائے آپ شک کرنے والوں میں پھر نوٹ کر لیجئے میرے نزدیک یہاں بظاہر خطاب حضور سے ہے اصل میں روح سخن جو ہے وہ مشرقین عرب سے ہے فلا تک من الدین کسزبو بے آیات اللہ اور بت بن جانا ہرگیز ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا فتقو امن الخاطرین تو ہو جاؤ گے پانے والوں میں سے ان نظین حمکت علیہم کل مت لا یومنون یقیناً جن لوگوں کے اوپر کے تیرے رب کی بات واقع ہو چکی ہے ثابت ہو چکی ہے جو قانون خداوندی کی زد میں آ چکے ہیں جو جزد اور ہر نرمی کی وجہ سے اپنے دلوں پہ موہر کروا چکے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے لا یومن <يُمَنُون> ولو جات کلو آیت چاہے کتنی ہی آیتیں آ جائیں کتنی ہی نشانی آ جائیں حتیہ یعب العذاب العلیم وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے عذاب العلیم کو دیکھ نہ لیں جیسے کہ فرعون کا معاملہ ہوا کہ جب برق ہونے لگا تب ایمان لایا فلاؤ کریت العام و نفا ایمانا تو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کے جو ایمان لاتی ہے اسے اس کے ایمان نے نفع پہنچایا ہوتا اللہ قوم یونس سوائے ایک قوم یونس کے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا نینوا کی طرف وہاں انہوں نے دعوت دی معاملہ وہی ہوا جو تمام رسولوں کے ساتھ ہوا ہے قوم نے انکار کیا سرکشی پر اڑے رہے پھر یہ خبر دے کر اور چلے گئے کہ تین دن کے اندر اندر تم پر آزاد آ جائے گا محسوس ایسا ہوتا ہے کہ انہیں اجازت اللہ کی طرف سے جانے کی نہیں آئی تھی رسول کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے ایکسپریس پرمیشن نہ ہو واضح اجازت جیسے ہمارے ایگزیکٹو آفیسر ہوتے ہیں ڈی سی ہے تو ضلع کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا وہ بغیر اجازت کے اس لیے کہ ظاہر بات ہے وہاں کے امن و امان کا ساری ذمہ داری اس کی ہے تو نبی کا معاملہ مختلف ہے رسول کا مختلف ہے رسول کو جب کسی جگہ پر کسی قوم کی طرف کسی ادارے طرف بھیج دیا گیا اب چاہے کچھ بھی ہو جب تک کہ وہاں پر سے اجازت نہ آئے کہ اس قوم کو چھوڑ کر تم جا سکتے ہو رسول نہیں جا سکتا چناتے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جب سیرت میں آپ پڑھتے ہیں ہجرت کے واقعات تو حضرت ابو بکر جو ہے حضور نے عام مسلمانوں کو اجازت دے دیے چلے جاؤ مدی لیکن خود انتظار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے خصوصی اجازت آ جائے حضرت ابو بکر پوچھتے رہتے تھے وہ اتنی اقیاض کی ہوئی تھی لیکن جب تک وہ اجازت نہیں آئی آپ وہاں سے روانہ نہیں ہوئے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حمیت دین میں کچھ بہت زیادہ جوش آیا حضرت یونس علیہ السلام کے بہرحال حبیت دینی اللہ کی غیرت جو ہے وہ اچھی شہ ہے لیکن وہ جوش کے اندر بصرف یہ ان سے نظر انداز ہو گیا معاملہ کہ اپنی اللہ تعالی کی طرف سے بعض اجازت آئے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب عذاب کے آثار شروع ہوئے اور قوم نے دیکھا کہ جو بات کہی تھی یونس نے وہ تو صحیح نکل رہی ہے لہذا وہ پوری قوم نے توبہ کی گڑ گڑائے اپنے سب بچوں کو عورتوں کو لے کر باہر نکل آئے مال مویشی سامان لے کر گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا حالانکہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی لیکن ایک استثناء ہے کیونکہ جو رسول بھیجے گئے تھے ان رسول کی طرف سے ذرا جلدی ہو گئی اور اجازت کے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے لہذا جو بھی ڈیبٹ ہوا ہے رسول کے کھاتے میں اس کا کریڈٹ ہو گیا ہے اس قوم کو اور اس کے لیے ایک استثناء قائم ہو گئی ہے پوری تاریخ کے اندر کہ وہ عذاب کے آثار آنے کے باوجود پھر انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کچھ عرصے کے لیے قبول کر لی عذاب کو ٹال دیا فلاۃ آمنت بنفا ایمان و ہا ع اللہ قوم یونس تو کیوں نہ ہوئی کوئی کوئی بستی کو جو ایمان لے آتی یعنی عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد اور پھر اسے اس کا ایمان لانا مفید ہوتا سوائے قوم یونس کے لمحہ آمن جب وہ ایمان لے آئی قوم کشفنا نہ عذاب الخذ فی الحیات الدنیا ہم نے کھول دیا ان سے ہٹا دیا ان سے دنیا کی زندگی میں وہ رسوات الذاب مبت اناہم اور ایک وقت معین کے لیے ہم نے انہیں اور مہلت دے دی ایک فریش نیز آف ایگزٹینس ان کو عطا کر دیا ولاؤ شاہ ربو کامیا اور اگر آپ کا رب چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بھی زمین میں ہے سب کے سب ایمان لے آتے یہ باتیں سورہ انام میں بہت یعنی شد و مت کے ساتھ آ چکی ہے وہ ذربا سلام ہے اس موضوع کا کہ آپ کے دل میں کتنی بھی خواہش ہو کہ یہ سب لوگ ایمان لے آئیں لیکن یہ کہ اللہ کال ال تو ضابطہ رکھا ہوا جو طالب حق ہوگا اسے حق ملے گا جو طالب ہدایت ہوگا اسے ہدایت ملے گی جو ضد پر ہٹ ہٹدرمی پر تعصب پر اور کسی ضد میں اور آ گیا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا اگر جبرن اللہ نے ہدایت دینی ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی کافر نہ ہوتا سب کے سب مومن ہوتے متقی ہوتے آخر اللہ کے فرشتے کتنے ہیں سب مومن ہیں متقی ہیں پاک ہیں صاف ہیں کہیں تو غلطی نہیں معاشیت نہیں کہیں لا یاسود اللہ ما امرحوں و فنول ما یو مرون وہ جو بھی کچھ انہیں حکم ہوتا ہے بجا لاتے ہیں اللہ تعالی کے حکام کسی حکم کی ناپروانی نہیں کرتے انسانوں کو پیدا کیا ہے امتحان کے لیے خلق الموت امر حیات علیہ لہٰذا آپ اس معاملے میں بس اپنا فرض ادا کریں باقی کون ایمان لا رہا کون نہیں لا رہا وہ معاملہ ہم سے متعلق ہے ولاؤ شاہ ربک المن فضر الحمد جمی اگر اللہ چاہتا آپ کا رب چاہتا تو یقیناً زمین میں جو ہے سب کے سب ایمان لے آتے افان کا ٹکڑے ہن نہ تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ضرور ایمان لے آئیں یعنی آپ اپنے آپ کو بھی ہلکان کر رہے ہیں آپ نے دن رات ایک کیا ہوا ہے آپ ہر وقت اس جد و جہد میں ہیں پھر آپ کو یہ بھی اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں میری طرف سے کوئی کوتا تو نہیں ہو رہی ہے جیسے کہ سورہ آراف کے اندر فلا تکن فی صدرے کا حرجن آپ کے دل کے اندر یہ تنگی نہیں ہونی چاہیے آپ اپنا فرض ادا کر کے اپنے آپ کو سب گزوش سمجھیے وما کان السلط اللہ بے عزم اللہ اور کسی جان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے عزم سے وہی ڈال رچ عالین اللہ عقلون اور جو عقل سے کام نہیں لیتے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تو گندگی مسلط کر دیتا ہے پرنظرو مادہ پھر سماوات ویے ان سے کہ دیکھو جو آسمان اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں آسمان میں بھی ہیں زمین میں بھی ہیں ببا تو ان آیات و قوم اللہ نور لیکن یہ ساری آیات کام نہیں آتی اور یہ ساری انذار اور ڈر سنانا اور جو بھی دعوت و تبدیل ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لانا چاہتے مفید نہیں ہے فہل ان تضرون ایام الزین خلام ان کم یہ لفظ ایام آگے ایام اللہ تو کیا یہ منتظر ہیں اسی طرح کے دنوں کے جیسے کہ دن سے پہلے آئے ہیں فلف انتظر وہ دن جو آیا تھا قوم نوح پر اور وہ دن جو آیا قوم ہود پر اور قوم صالح پر فہل التظہ مسلا الیام الزین خلو قبل تو کیا یہ اسی طرح کے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں اسی طرح کا دن ان پر بھی آ جائے جیسا کہ ان پر آیا تھا جو ان سے پہلے تھے وہ فن تزرترین تو کہہ دیجیے کہ اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں سمن کو ایمان کو بالکل اسی طرح ہمارے اوپر حق ہے واجب ہے کہ ہم پہلے ایمان کو نجات دیں حضرت لوح کے ساتھ جو ایمان لائے وہ ان کے ساتھ کشتی میں بچا لیے گئے حضرت حوت پر جو لوگ ایمان لائے ان کو بچا لیا گیا حضرت صالح پر جو ایمان لے آئے وہ ان کو بچا لیے گئے اور امورا اور صدوم کی بستیوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں نکلا ایسا خوشبخت وقت جو وہاں سے اپنی نجات کا سامان حاصل کرتا سوائے حضرت لوت اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر نکلے ایک متنفس بھی نہیں تھا وہاں ان کی اپنی بیوی بھی پیچھے رہ گئی ہے الیا کن تم فیشکم مندینی اب یہ بڑا ایک فیصلہ کنسا انداز ہے اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے یعنی تم مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہو کہ میں تمہارے دین کی پیروی کروں تو تمہیں کوئی شک ہے شاید میرے بارے میں کہ میں اپنے دین پر پوری طرح جازم نہیں ہوں پوری طرح قائم نہیں ہوں شاید مجھے اس کے اوپر پورا مسلک حاصل نہیں ہے یہ جو تم محنت کر رہے ہو مجھے جو ہے مجھ پر دباؤ پریشرائز کر رہے ہو مجھے کلاتین فلاں عابد اللہ من المندون تو میں ہرگرز نہیں پوجنے والا ان کو جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا وراکن عبد اللہ اللہ تب بلکہ میں تو پوجوں گا اور پرستش کروں گا اسی اللہ کی جو تمہیں قبض کرے گا وَا تو انکول امین المنی اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں العقم وجہ کلی دین حنیفہ اور اے نبی آپ تو اپنے چہرے کو سیدھا رکھیے دین حنیف کی طرف دین کی طرف حنیف ہو کر یکسو ہو کر ولا من المشرقین اور ہرگز نہ ہوئیے ان مشرکوں میں سے ولا تن مالا فاؤ کا ولا, وَلَا درخ اور بد پکاریے ہرگز دردا کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو جنہیں یہ پکار رہے ہیں جو نہ رفا پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان فائن اور اگر بالفرد آپ نے ایسا کیا فائن نہ ظالمین تو پھر آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے وہی یمس اللہ بے درد الفلاں کاش فلاح اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی زرد پہنچائے تکلیف پہنچائے تو کوئی نہیں ہے اس کا کھولنے والا دور کرنے والا سوائے اس کے وہی یونت کا بھی خیر اور اگر وہ ارادہ کر لے آپ کے ساتھ بھلائی کا خیر کا اچھائی کا فلا رئی تو اس کے فضل کو لوٹانے والا کوئی نہیں کوئی نہیں جو آڑ بن جائے روک بن جائے رکاوٹ بن جائے اس کے فضل کے راستے میں یو سی بے ہی میشا میں وہ اپنا فضل دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ الغفور الرحیم اور وہ غفور الرحیم ہے بریا یو اناس کہہ دیجیے اے لوگ کب جا الحق کو میرے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے فمن تو جو کوئی بھی ہدایت پائے فائندما یا تدیر تو وہ اپنے بھلے کو ہدایت پاتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہوگا آکبت اس کی صورے کی اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی ومن واللہ اور جو بھٹک جائے جو گمراہ ہو جائے فائندما یزل والے تو وہ بھی اپنی جان پر وبال لے گا اس کا سارا وبال اس کی اپنی جان پر آئے گا ومان علیہ وکیل اور میں کوئی تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں میں تمہارے اوپر کوئی دارواہ بنایا نہیں گیا ہوں میں تمہارے بارے میں مسئول نہیں ہوں اللہ کے ہاں مجھ سے تمہارے بارے میں بات باسپوس نہیں ہوگی بلا تس النا صابل ذہیم آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں مَا اور اے نبی آپ پیروی کرتے جائیے اس کی کہ جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے بس بسمر اور صبر کیجئے جمے رہیے ڈٹے رہیے ان کے دباؤ کو برداشت کیجیے ہتھی کو منگوا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا دے وہ ہوا خیر الحاط نیند اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے بارک ہولی و لکم فرقرآظیم و نفا علی ویا کم بلایا تو الحکیم